وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعین بزرگان پیر نوجوان ساتھی یہ سورت البقرہ کی آیت علاوہ کی گئی ہے جو ہم نے اس اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی یہ وہ آ... آ... آیت ہے جس میں اللہ رب العالین نے ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے یا یادین الذین کوتھی بال کم شیام ہجرت کے دوسرے سال تقریبا یہی آج کل کی تاریخیں تھیں شاب کی بالکل آخری تاریخیں تھیں اور اللہ رب العالمین نے جبر امین کوئی یہ آیت لے کر کے بھیجا اور اعلان کروایا کہ یا ایب الدین عام کتبار عی کم السام کما کتبار الدین امین قبل کم لالقوم اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے رودہ فرق قرار دے دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر رودہ فرق قرار دیا گیا تھا اور روزہ فرض کرا دینے کا مقصدی ہے لعلکم تکون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تین چیزیں بیان کیا نمبر ایک سب سے پہلی چیز تو روزے کی فرضیت کا اعلان کیا کوتی والی کو نمبر دو اللہ رب العالمی نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ عالمگیر عبادت ہے دنیا کے اندر تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہوئی ہیں سب پر اللہ تعالی نے روزہ طرز کرا دیا تھا اس لیے فرمایا کما من قبلکم۔ جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرش کرا دیا تھا ویسے ہی تم پر بھی فرش کرا دیا نمبر تین لال لقوم <تَتَّقُون> اس جملے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے روزے کا اہم مقصد بیان کر دیا کہ لال لقوم <تَتَّقُون> ماہ رمضان کا روزہ صرف اس لیے فرض کرا دیا گیا ہے کہ اس کی برکت سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اور جس شخص کے اندر تکوا آ گیا سمجھو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اس کو اکٹھا ہو گئیں۔ سدن ترمیدی کو اس حدیث پر غور کھڑے اور اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے نزدیک ہمارے اسلاف کے نزدیک تقویٰ کی کتنی اہمیت تھی ایک مہینے کا روزہ فرض کرا دیا گیا مقصد صرف یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے ہم متقی ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام کے پاس ایک شخص دورہ ہوا آیا اور کہا یا رسول اللہ ہم انید سفرا فضونی ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں اللہ نے سواری کا انتظام تو کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے جسمانی قوت و طاقت بھی دے رکھی ہے بس ہمارے پاس زادے سفر نہیں ہے راستے میں کچھ کھانے پینے کا کوئی توشہ ہمارے پاس نہیں ہے برائے مہربانی فضونی آپ اگر ہمارے توشے کا انتظام کر دیں زیادے کا انتظام کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی نبی علیہ سلا تو سلام نے لوگوں سے فرمایا پوچھا بھائی یہ تمہارا بھائی سفر میں جانا چاہتا ہے اس کے پاس زادے راہ توشا نہیں ہے میں سے کون والا ہے جو اس کے زیادہ راہ کا انتظار کر دے نہ اسے اوچنی چاہیے نہ گھوڑا چاہیے نہ خچر سواری کا سارا انتظام اس کے پاس ہے شیور میں کھانے پینے کا توشا اسے چاہیے صحابی نے کہا یا رسول میں اس پوزیشن میں نہیں میرے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہم اس کے توشے کا انتظام کر سکیں نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ شخص کھڑا ہوا ہے آخر میں اللہ کے رسول مجبور ہو کر کے خادم کو بھیجا جاؤ ہمارے گھروں میں دیکھو اگر ہمارے کسی گھر کے اندر خجور یا آٹا یا ستو جو اس زمانے کا زیادہ راہ اگر مل جائے تو اس کو لے کر کے آؤ خادم گیا اور وہ شخص کھڑا انتظار کر رہا ہے بڑی امیدیں لگا کے آیا تھا کہ مایوس ہوا اب بڑی امیدیں لگا رکھا ہے کہ آخر نبی علیہ سراب شام کے نو گھر ہیں کسی نہ کسی گھر کے اندر تو توشے کا انتظام ہو ہی جائے گا انتظار کر رہا ہے تھوڑی دیر میں خادم پلٹ کر کے آیا اور خالی ہاتھ آیا کہا یا رسول اللہ آپ کے سارے نو گھروں ہم نے چکر لگایا لیکن کسی گھر سے اس بندے کے لیے توشے کا انتظام نہیں ہو پایا وہ سارا بندہ مایوس ہوا نبی علحی سلاسنا اس کو قریب بلانا اور پوچھا کیا چاہتے ہو یا نسر اللہ اتنی ارید سفر بس ایک ہی خواہش و مطالبہ ہے کہ میرے پاس سواری کا انتظام تو ہے ہم سفر میں جانے کے لیے تیار ہیں صرف آپ ہمارے لیے زاد کا عطا کر دیں زادراہ کا انتظام کر دیں نبی علیہ میں اللہ کلوا ہم کھانے پینے کا انتظام تو نہیں سکتے اللہ ہوا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ ادا کر دے جو آخرت کا توشہ تیرے لیے بن جائے یا جا ہم نے یہ تیری دعا کر دی زد اللہ ہو بندہ بڑا خوش ہو گیا اتنی بڑی نعمت اس کو ملی وہ تو چند کلو چند میل سیک میل تھے چند میل چند میل تھے اس کا توشہ ماضنی کے لیے آیا تھا اور نبی علیہ سلاد اسلام نے تو سب سے بڑا سفر جو ہے جہاں انسان کا مال کام نہ آئے بیوی کام نہ آئے بچے کام نہ آئے دولت کام نہ آئے اللہ کے رسول نے اس کے لیے ایسے توشے کی دعا دے دی و تفوا دل باغ باغ ہو گیا ساری پریشانی دور اس نے کہا جدنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ اور آپ دے دیں کچھ اور تو دعا دے رہے ہیں تو کوئی اور توشا عطا کر دیں آپ نے ساتھ میں جا وہ کا جتنے گناہوں اللہ تیرے سارے گناہوں کی مفرت اور بخشش کر دی یہ دعا پا جانے کے بعد مزید اس کو شوق پیدا ہوا اس نے کہا سدنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ برائے مہربانی کچھ اور آپ ہمیں توشہ دے دے آخر میں آپ نے بڑی زبردست جا جاؤ اللہ تعالی نیکیوں کے سارے راستے تیرے لیے آسان کر دے یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہی ایک چیز آپ کے سامنے لے کر کے آیا کتاردین آ من کتارے کو مسیاں کما کو الحم تب تکنو تم پر اس لیے روزہ فرق کرا دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تکوا آ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکوا سے نوازے اللہ مین اللہ خدا وا وفافل گنا اس تو کو کہتے رہیں اور ماہ رمضان کا مقصد آپ متعین کر لیں میرے ماہ رمضان صرف کھانے پینے کا, کا مہینہ نہیں ہے سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑا مقصد ماہ رمضان جو لے کر کے ہے وہ یہ کہ مومنوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور جہاں تقویٰ پیدا ہو گیا دنیا آ دونوں سنور جاتی ہے ان نو مالدین لدین حسن یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کے ہر ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتے ہیں دنیا میں ساتھ دیتے ہیں آفتوں میں ساتھ دیتے ہیں بداور پریشانی میں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں موت کے وقت مدد کرتے ہیں قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتے ہیں جس کے اندر تکوا پیدا ہو جائے ان لدین تکو و لدین حسن میرے بھائیوں یہ رمضان آتا ہے ہمارے اندر تکوا پیدا ہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ برائیوں کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں نیکیوں کے سارے راستے کھول دیتے ہیں مقرر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اے اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ قائم کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ جس کو امام تلمی اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے نبی رہ تو راستا میرے ساتھ میں اے لوگ اذا ادا جا ادا دکھانا رمضان ہو اذا خانا اول تم من شہر رمضان اے لوگو رمضان تمہارے سر پر ہے تمہارے قریب پہنچ چکا ہے رمضان اپنی برکتوں رحمتوں مہربانیوں کے ساتھ تمہارے پاس سر پر آ چکا ہے یاد رکھو ادا کان او لہ ل رمضان ماہ رمضان اے کیا لوگو ادا کان او لہ ل من رمضان بن شاہر رمضان, رمضان ماہ رمضان کا چاند دے نکل آتا ہے روزہ تو کل رکھیں گے لیکن آج ہی شام چاند نکل آیا پھر العالمین کی مہربانی شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی سارے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے یہ ماہ رمضان آتا ہے صرف روزہ لے کر کے نہیں آپ کے دشمن شیطان جس نے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا ہے اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے جنت <أجمائن> سے, سے نکالا ہے صرف اس بنا پر کہ ہم نے آدم کو سجا نہیں کیا ہم دنیا میں جانے کے بعد آدم کی اولاد کو ہم جنت کے قریب نہیں جانے دیں گے فلب اس ستی کا لوبی امن ہوں اجمائن کے کہتا ہوں میں ان میں سے ہر ایک کو کر کی اپنے جائیں گے جب اس بدبخ نے کہا عزت کی قسم کہتا ہوں, ان میں سے ہر ایک کو جہان کے قریب لے جاؤں گا اور جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا اللہ رب ابلیس یہ, میرے بندے ہیں, یہ آدم کی اولاد ہے. اگر بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے مقام و مرتبے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے بھی سہ چھان لیا ہے میرا بھی فیصلہ سن لے تو زندگی بھر مراہ کرے گا لیکن مرنے کے چند منٹ پہلے بھی اگر انہوں نے توبہ کر لیا تو محنت کو رائے گا کر کے ہم آدم کی اولاد کو معاف کر دے گی تو کیا سمجھتا ہے ان کو چاہ میں لے جانے کی دھمکی دیتا ہے ہم نے ان کے لیے رحمتوں کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھو از آسان اول رسیم رمدار اللہ تعالیٰ شیاتی کو کم کر دیا نمبر دو وہ مرد الجن بدماش قسم کے جو جن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جکڑ دیا نمبر تین اللہ اکبر وہ بل تک ابار لمقافتا ماب وہ چہنم تھے جتنے دھروادے تھے یہ جہانم کی طرف لے جانے والے برائیوں کے جتنے راستے تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو بند کر دیا ہے ایک دروازہ بھی میں نے کھلا نہیں چھوڑا رمضان میں تاکہ میرے بندوں کے نیک امال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے نمبر چار اللہ اکبر وہ پخت ہے اب آب الجن حلم یوگ باب ہم نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں ایک دروازہ بھی میں نے بند نہیں رکھا ہے نمبر مناد من سما یہ رمضان ہے یہ رمضان کی برکتیں ہی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نادام منا دم من سما اور آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے آدم کی اونا رمضان شروع ہو چکا ہے چاند نکل آ رہا ہے یا باغی الخیر اخبل ولا باغی اے نیکیاں کرنے والوں کا سیدن ہے نیکیوں کا مہینہ نیکیوں کرنے میں آگے قدم بڑھاؤ جتنی نیکیاں کر رہے تھے اتنے بد اتفا کرو اب ذرا سا اپنا قدم اور آگے بڑھاؤ کیوں یہ نیکیوں کا موسم ہے یا باغی الخیر اے چاہنے والو، عجر و وبا چاہنے والوں ذرا کوش سے اور بڑھا دو اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرو ذرا سونا کم کر دو کاروبار پر ہو کر لو دنیا دنیاوی مجبوریات کو ختم کر دو اور یہ گھروں میں جو تمہارے ٹی ویاں ہیں اور یہ واٹسپ جس پر تم لگے رہتے ہو ان پر بھی ذرا کنٹرول کر لو ہر وہ چیز جو نیکیوں کے میرا میں رکاوٹ بن رہی ہو ہر ایسی چیز پر کنٹرول اور نیکیاں کرنے میں اپنا قدم آگے بڑھاؤ ویا باغ شرسر اور اے دنہ دار اے ہی کرنے والا نماز میں کوتا کرنے والا تیراوت قرآن میں کرنے والا جماعت کی پابندی کرنے میں کوتاہی کرنے والا تسبیح تحلیل سکھ وسکار میں کوتاہی کرنے والا یہ رمضان کا مہینہ لگا ہے ویا باغ یا شر اکثر اے دن گار او اور اے برائیاں کرنے والوں اپنے آپ پدڑا کنٹرول کر لو اپنے آپ ہاں کو لکینا فرمانی سے بچاؤ ہوتا ہی اسے بچاؤ ہر قسم کی لاپرواہیاں ختم کر دو ذرا اپنی نیند پر بھی کنٹرول کر لو ایسا نہ ہو سوتے ہی رہ جاؤ اور بہت ساری خیر و برکت سے تم محروم ہو جاؤ آگے نبی رہسرآب شام فرماتے ہیں ولی اللہ تکا منار و تکا منار کلین او کما کالا رہ سرآب شام آپ نے ساتھ رمایا اور ماہ رمضان کی پہلی ہی رات سے شہر کرنی اور شہر کرنی روبا شروع کرنے کے پہلے ہی پہلے پہلی ہی رات ہوتے ہی ہوتا تھا میرن بے شمار ایسے انسان جن کے برائیوں کی بنا پر گناہوں کی بنا پر اللہ نے ان پر جہنم کو واجب قرار دے دیا تھا اللہ دالا پہلی ہی رات سے بے شمار ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے رہا اثر دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں رسول نے کلے لائی رہتی اور یہ آزاد کرنے کا سلسلہ صرف ایک رات نہیں پورے رمضان بھر جتنی راتیں آتی ہیں ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار گنہداروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں پتہ یہ چنا باہ رمضان کا دن بھی برکتیں لے کر کے آیا اور دن سے بھی زیادہ راتیں برکتیں لے کر کے آئی ہیں ہمیشہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ سورج کے گرو ہونے سے لے کر کے فجر تک بے شمار اربوں خربوں گنہ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے دوہ اخرو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے ان میں ہم تمام ساتھیوں کا نمبر لگ جائے ہر ساتھی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے اور نیکیوں کی توفیق سے فرمائے واسکر اللہ من الحمد للہ وقفا وسلام الباد اسماواد میرے بھائیو رمضان شروع ہوتے ہی ہمیں چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک سب سے پہلا عمل ماہ رمضان پر خوشی کا اظہار انتظار رمضان سے دلچسپی اس کے بعد سب سے پہلا کام ہے توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں نبی رہ صاحب نے احادیث میں توبہ استغفار کی بڑی رغبت دلائی ہے آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں ہر اعتبار سے ذرا سوچو اللہ اکبر ہمارے بہت سارے ساتھی بڑے بڑے آفس میں کام کرتے ہوں گے ایک گھنٹہ ان کو تیار ہونے میں لگتا ہے کہیں بٹن اوپر نیچے نہ رہ جائے اور اگر گاڑی صاف کرنے والے تو بھی دیکھتے ہیں کہیں ایک بال باقی نہ رہ جائے ذرا دیکھو سنتوں کو قربان کر کے بھی تیاری میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں ذرا سوچو صرف اس میں نہ مہینہ پر جانا ہے اور اگر کہیں سیٹ صاحب ہیں آفس میں آنا ہے تو وہ بھی آفس میں داخل ہونے کے پہلے پہلے بڑے میک اپ کرتے ہیں بڑی تیاریاں کرتے ہیں میرے بھائیوں ذرا سوچو اتنے مقدس مہینے اتنے مقدس راتیں اتنے بابرکت اوقات میں ہم داخل ہو رہے ہیں سال بھر کے گناہ لے کر کے داخل ہو جائیں یہ عقل میں آنے والی بات نہیں اپنے آپ کو پاکست جس مادی پاکی اسی تم آم اعمال کی پاکی جسمانی پاکی ظاہری پاکی نا باطنی ناپاکی ان تمام چیزوں سے اپنے جسم کو اپنے عامال کو پاک کرو اور طہارت حاصل کرو اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اے لوگوں اللہ تعالی دو کس کے لوگوں کو بڑا پسند بڑی محبت کرتا ہے اور بڑا پسند کرتا ہے تو ان اللہ یحب نمبر ایک توبا کرنے والے ہوں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے گنہ گار مسلمان ایک مسلمان اگر اپنے پر ناد ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے رب کو سمجھ کر کے ایک گاہال سے کرتابا کرتا تو رب اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کی توبہ سے ان کے ایمان سے ان کے اعتک عقیدے سے ان کے عمل سوالے سے اور ان کے توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہو گیا ہوں فولا کا یو بدر اللہ سیے آتے ہی محسنان. یہاں تک کہ ان کی سن برائیاں جو تھیں ہم نے برائیوں کو بھی لے میں تبدیل کر دیا اس لگاؤ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے وانوں سے کتنی محبت کرتا ہے فولائی کا یبتن اللہ سیئات ایم حسنان وکان اللہ غفور الرحیم میرے بھائیو سدک دل سے توبہ کرو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتتحرین اللہ توبہ کرنے وانوں سے محبت کرتا ہے اور ساتھ ستھرے پاک رہنے وانوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے پھر میرے بھائیوں توبا کے بعد فرائض کی پابندی کرو فراہش کی پابندی نبی علیہ سراب شام ایشا مدی سے ماں تکر ربائی رہی اب دن اب دن ویسے آپ بائی رہے ایک ہمارا پنکھا جنت حاصل کرنے کے لیے میری رضا کے لیے میرے تکر روپ سب سے زیادہ اپنے کس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اللہ کرتا نے فرمایا وہ فرائض کی پابندی ہے فرائض کی پابندی کرنے کے بعد تکر کے بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے اسی لیے فرائض کی پابندی کرو پھر فرائض کے بعد یا تکرب والے نوازر پھر فرائض کے بعد جب نوازر کی پابندی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے تو ایک دن ایسے مقام پر فرائط کے ساتھ اور نوافر کی بہبندی کے ساتھ ایک دن بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ نے شاف اوہی بہو ہم نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا جب انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو اللہ کے اللہ فرماتے ہیں آنکھیں آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس جو مجھے پسند ہے آنکھ وہی چیز دیکھتا ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے کانوں سے وہی سنتا ہے جس میں میری رضا ہے پیروں سے وہی جاتا ہے جہاں جانا میں پسند کرتا ہوں ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کی ساری زندگی اللہ تعالی کی ریتا کے لیے وقت ہو جاتی ہے میرے بھائی فرائض کی پابندی اور فرائض میں بھی جیسے حقوق اللہ ہیں ویسے ہی حقوق العباز کی پابندی جس میں خاص طور سے ماں باپ کی ماں باپ کا حقوق ہے ماں باپ کی فرما برداری میرے بھائی جیسے فرائض کی پابندی حقوق اللہ سے متعلق ہے ویسے فرائض کی پابندی حقوق العباز سے بھی ہے ماں باپ کی فرما بداری ان کے ساتھ احسان ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کی خدمت اور اس کے باق, باق, سارے انسانوں کے ساتھ فرائض کی بھی بابندی کرو حقوق اللہ کی بھی بابندی کرو اور حقوق اللہ بابندی کرو اور ساتھ ساتھ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اور دنیا کے سارے مسلمان جہاں ہیں ہر مسلمانوں کے لئے دعا کریں اللہ ان کو معاہد بنائے متویسننگ بنائے ہر آفر سے اللہ تعالیٰ دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ کر لے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس دولہ کو سے رابط نسیم وہاں کے وہاں ان کے ساتھیوں ان کے اللہ سب کو ہم و نصیب فرما, فرما. ان سے اچھے کام لے. ہر برائی کو محفوظ کر لے اللہ تعالیٰ جس ملک میں ہم ہیں اس ملکوں کو امن و امان کا بنا دے ہر کتنے ہر مصیبت اور دشمنوں کے قہر اور سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان اللہ ان کو امن امان نصیب فرما ہر بلا انہیں بچا لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالی ہر, ہر آفت سے بچا لے ہر مصیبت سے بچا لے امن امان نصیب فرما اللہ ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما جس کام میں آپ کی ردا کی خوشنودی ہے امت اور ملت کی فلاح بہبودی ہے اللہ وہی کام ان سے لے ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی امت وملكة نقصان وخسارة اللهم فر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهاء للفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستدب لكم ولذكر الله تعالى أكبر